بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للّہ الحمد للّہ وقفہ وسلاۃ وسلام علیہ جمیع الامبیہ وصوص علیہ محمد المصطفى مولانا محمد المصطفیٰ علیہ وصاب الم بعد عبد اللہ مسعدن رضی اللہ عنہ قال. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارف و آخر علوجن رجل يخرج منها زحفا فيقال له انتلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد اخذ المنازل فيرجع فيقول يا رب قد اخذ الناس المنازل فيقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت بعشرة ضحى في الدنيا کالفقل بی ونت ملک کالف القد رسول الله صلی الله عليه وسلم بدت یہ باب چل رہا ہے باب ما ماجا فضح کے رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا تذکرہ گزشتہ درس کے اندر چھ احادیث بیان ہو چکی ہیں آج ساتویں حدیث ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے ہنسنے کا تذکرہ بھی ہے اور ایک بڑا اہم واقعہ بھی اس کے اندر اقالی اصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا راوی ہے سعید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقالی اصلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور آخر میں وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم سے نکلے گا اور آخری بندہ ہو گیا نکلنے والا اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے اور یہ سب سے آخری گویا کہ جنتی ہو فرمایا راج یخرج یخر جو میں نہا یہ بندہ گھسٹتے گھسٹتے دوزخ سے باہر نکلے گا تو اللہ سے فرمائیں گے ان تلخ خت خل جن جنت میں چلے جاؤ اب وہ جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے تو اب جب جنت کے قریب وہ جائے گا تو اس روایت میں تو یہاں یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پکڑ لی دوسری روایت میں اس کی تشریح آتی ہے کہ اس کا خیال ہوگا کہ اب تو میں آخری بندہ ہوں اور سب لوگ چلے گئے ہیں تو جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ وہ گا تو لوگوں نے اپنے اپنے درجات پکڑ لیے اپنے اپنے مقام بھی لوگ پہنچ گئے تو وہیں سے واپس آ جائیں یا اللہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے مقام حاصل کر لیے اب میں کدھر جاؤں گویا کہ اس کا یہ خیال ہے کہ اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی جنت پور ہوگی اللہ فرمائیں گے اسے کہ اتس زمان اللہ دی کن تو یہ دنیا یاد ہے کہ جس دنیا میں اٹھا کتنی بڑی تھی وہ کہے گا جی ہاں مجھے یاد ہے اللہ فرمائے کہ تمنا تمنا کرو کتنی بڑی جنت چاہیے اب وہ بندہ تمنا کرے گا تو ظاہر انسان کی تمنا کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہی یہ دنیا ہے تو وہ کتنی بھی تمنا کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق اللہ فرمائے کہ فنّا لکل تمنائی تم جتنی تمنا کی ہے وہ سب کچھ بھی تجھے ملا معاشرت اللہ الدنیا اور دنیا سے گنا اب وہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے تو وہ کہے گا تذکر و بھی وہ انتل ملک یا اللہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ میرے جیسے مخلوق کے ساتھ اپنے ایک بندے کے ساتھ مذاق کر دیں مذاق اڑاتے ہیں میرا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا مذاق ہو رہا ہے یہ اتنی بڑی جنت کہاں سے ملے گی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولاقدرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہ آق علیہ السلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ آپ مسکرائے یہاں تک حطیٰ بدت نوازیز آپ کے دان مبارک وہ نظر آنے لگے کہ اس بندے کی اس کیفیت پر کہ کی بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہوں. دوسری غائق میں دوسری ہے کہ اللہ فرمائے کہ مذاق نہیں ہے جاؤ تیرے لیے دنیا جتنی اور اس سے دس گنا مزید بڑی جنت تمہیں ملے ملی گویا کہ جنت کے اندر سب سے کم درجہ جو ہے سب سے چھوٹی جنت جس کو ملے گی وہ اس دنیا سے دس دس گنا بڑی ہے اور گویہ کہ دوسرے الفاظ میں جنت کے اندر جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے وہ اس دنیا سے دس گنا بڑا ہے اور باقی جنت کے جتنے درجات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں ایک ہر درجہ دوسرے درجے سے بہت زیادہ اونچا اور بہت زیادہ وسعتوں والا دوسری حدیث حدیث نمبر آٹھ سیدنا علی ابن ربیع رحمہ اللہ سے یہ تابی ہیں فرماتے ہیں کہ شہد تو علی رضی اللہ عنہ علی بن ربیع کہتے ہیں کہ میں امیر المومن سید علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اتیا بےداب علی بہا آپ کے پاس سواری لائے گی آپ اس پر سوار ہو تو آپ نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا فرمایا بسم اللہ اس کے بعد سیدھے بیٹھے فرمایا الحمد اس کے بعد پڑھا سبحان اللہی سکھرا ہاضہ مکرین و انا اللہ ربن المن کرم اس کے بعد تین دفعہ پڑا الحمد الحمدللہ الحمد الحمد اس کے بعد پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد پڑھا سبحانکہ انی ظلمت نفسی فغفر لی فانہو لا یغفر الزنوب الا انت پھر آپ مسکرائیں ہسے تو میں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں ہسے فرما میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ کے پاس جانور لائے گیا آپ نے بھی یہی دعائیں پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ مسکرائیں تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائیں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی ضنوبی یا اللہ میرے گناہ معاف کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس حالت پر اللہ خوش ہوتے ہیں تو آق علیہ صلاحت واللام نے بھی آپ نے بھی اس پر خوشی کا اظہار فرمایا آپ ہنسے ہاں اور سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ہنسے ہاں تو یہ سواری پر سوار ہونے کا مکمل طریقہ ہے اور مکمل اس کی دعائیں کہ انسان جب بھی گاڑی پر موٹر سائیکل پر یا کسی بھی سواری پر سوار ہو تو چھ چیزیں ہیں یہ چھ دعائیں پہلے بسم اللہ پڑے پھر بیٹھنے کے بعد الحمد پھر سبحان سخر لنا علنہ وما و ماکنہ المکرنی وَن البلک الحمد الحمد الحمدللہ الحمد الحمدللہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان کافی فخر انت یہ چھ دعائیں پڑھنا اور اس کے بعد مسکرانا یہ مکمل دعائیں ہیں کسی بھی سواری پر سوار ہونے اس میں سبحان اللہ سخر القرآن پاک کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مستخر کر دی اور ہم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ نے ہمارے قابو میں کیا وہ کلبون رب کے پاس لوٹ کر جائیں کہ آج تو ہم سفر پر جا رہے ہیں ایک ایسا سفر بھی ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف جائیں گے اللہ کے دربار کے اور آخری دعا جائے سبحانہ کہ ان ظلم تو اللہ پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا فخر لی مجھے معاف فرمائے فن لائق فرض بلّہ آپ کے ناوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سک تو یہ چھ چیزیں یاد کرنی چاہیے اور جب بھی انسان سواری پر سوار ہو یہ چھ دعائیں پڑھ لینی چاہیے اور اس کے بعد ایک دفعہ مسکرانا چاہیے بسم اللہ سوار ہوتے وقت اور پھر سیدھا بیٹھ کر ایک دفعہ الحمدللہ پھر سبحان سخر لنا وما له وإننا الى ربنا اللہ علی سکھر اللہ حاضہ تین دفعہ الحمد للہ تین دفعہ اللہ اکبر سبحان پڑھ کے پھر مسکرانا یہ اقالیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا اور یہاں پر امام الرنز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو اسی ذکر کیا کہ اس کے بعد اقالیہ السلام مسکرائے تو آپ کے مسکرانے کا تذکر ہے اگلی حدیث ہے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے آمیر بن سعید حضرت سعید کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید نے فرمایا ہے کہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زحیق یوم الخندق کہ آپ خندق کے لئے ایک دفعہ بہت ہنسے اتنا ہنسے کہ حتی بدت نواجز ہو آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے تو میں نے پوچھا بیٹے نے پوچھا کہ کئی فقان ازح آپ کا ہنسنا کیسا تھا کئی فقان ازیح کو کیسے تھا آپ ہنسنا؟ رجل کا ہنسنا کالا کانا رجن اور ترس کا خندن میں ایسا ایک کافر تھا اس کے پاس ڈھال تھی حضرت سات تیر مار رہے تھے اور بڑے مشہور تیر انداز تھے تو جو ہی حضرت سات تیر مارتے تو وہ اوپر آگے ڈھال رکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنا چہرہ چھپا لیتا تھا تو جب بھی وہ ویسے ڈھال سائڈ پہ رکھی ہوتی تھی تو اس سات تیر مارنے کا دعویٰ کرتے وہ آگے ڈھال تو حساب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تیر اس کے لیے کھینچ کے رکھا اور پہلے نہیں مارا جب یوں اس نے سر نکالا ادھر سے تینوں نے تیر مار دی اور اسے ڈھال رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو سیدھا تیر اس کی پیشانی پر لگا جو ہی پیشانی پر لگا وہ پیچھے گرا اور اس کی ٹانگی اوپر اٹھ تو السلام اتنا ہنسے کہ آپ کے دان مبارک ظاہر ہو تو بیٹے نے پوچھا کہ کس چیز سے ہنسے جو انہوں نے آدمی کے ساتھ کیا تھا اس کے ان کے اس ہوشیاری پر اور اس کی سمجھداری پر ہنسے کہ کس طرح وہ بندہ اپنے آپ کو بچاؤ کر رہا تھا اور انہوں نے ایسا تیر مارا کہ اس کو ڈھال رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور پیچھے گرا تو ان کی سمجھداری پر آپ بہت ہنسے کہ کیسے زبردست انداز سے انہوں نے تیر چلایا اسی کے ساتھ دوسرا باب ہے باب و ماجا فی صحت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکار اصرات والسلام کا مذاق کرنا ہنسی مزاح آپ کے دل لگی کرنا آخر اصلاح السلام بعض دفعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ مذاق کرنا اس سے تو آپ نے منع فرمایا ہے کہ اتنا انسان ہنسی مذاق کرے جس سے دل سخت ہو جائے ہر وقت ہی مذاق چلتا رہے اس سے آپ نے منع فرمایا لیکن کبھی کبھار کی دل لگی کر لینا مذاق کرنا یہ آپ سے بھی ثابت ہے اور انسان کو کرنا چاہیے تاکہ اگلا آدمی اس کی بھی وہ بھی خوش ہو جائے اور اقالیہ صلاۃ والسلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ روب ادا فرمایا تھا تو اگر آپ یہ مزاح نہ فرماتے تو شاید صحابہ کرام آپ سے کوئی بات بھی نہ فرما سکتے اس روب کی وجہ سے تو اس لیے اقالیہ صلاط اسلام مزاح فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام سے یہاں امام تر مزیر رحمہ اللہ نے کچھ احادیث ذکر کی ہیں جن کے اندر اقالی صلاحات اسلام کے مذاق کا تذکر ہے پہلی حدیث ہے سید دانے نے مالک سے رضی اللہ عنہ کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یازل ازنین آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے تنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مزاق کے ارشاد فرمایا یا یازل ازنین اے دو کانوں والے تو مطلب کیا تھا کہ دو کانوں والا تو ہر شخص ہوتا ہے تو دو کانوں والا بطور مزاق کے آپ نے ان کو ارشاد فرما یعنی امازحو آپ مزاق فرما رہے تھے تو آپ مزاق میں بھی جھوٹھ کبھی بھی آپ نے نہیں بولا ہمیشہ سچی بات ہوتی مزاح تو ہمارے مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر جھوٹ ہمیشہ سچی بات فرمایا تو مذاق میں بھی آپ نے ان کو فرمایا دو کانوں والے دوسری عریض سیدن آنے مالک رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ وسلام ہمارے ساتھ مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے گھل مل جاتے تھے یہاں تک کہ حتیٰ یقولہ لکھلی صغیر میرا چھوٹا بھائی تھا تو اس کے پاس ایک پرندہ تھا بلبل تھی تو وہ پرندہ مر گیا چڑیا تھی یا بلبل تھی یا کوئی بھی اس قسم کا پرندہ تھا تو آپ تشریف لاتے تو آپ اس کو کہتے یا با عمیر ماں فالن اب عمیر وہ تمہاری چڑیا کدھر گئی اس کا کیا ہوا اب وہ تو پرندہ مر گیا تھا وہ بچہ اس پر پریشان تھا تو آپ نے بطور مذاق کے ان کو فرمایا وہ پرندہ کے در گیا ابو ابو عمیر تو یہ جملہ آپ نے بطور مذاق کے ارشاد فرمایا اور اس حدیث سے علماء نے کئی مسائل مستمت کی بعض معدسی نے لکھا ہے کہ اس ایک جملے سے یا ابا عمیر ما فالن غیر سو مسئلے علماء نے مستمد کی یہ اقالی اسلاد اسلام کے جامع کلمات تھے کہ آپ کا بطور مذاق کے ایک جملہ ارشاد فرمانا علم نے سو مسئلے مستمت کی یہاں کچھ مسئلے معامر مزیر احمد نقل فرما فرمایا ایک ہی ہے کہ اقلیت اسلام مذاق فرمایا کرتے تھے لہذا انسان کو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے دوسری بات وہ چھوٹا بچہ تھا تو آپ نے اس کی کنیت رکھی ابو عمیر ابو امیر کا مطلب ہوتا ہے عمیر کا باپ وہ تو خود چھوٹا بچہ تھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ابو فلاں کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہوتا وہ چھوٹا ہوتا پھر بھی کنیت رکھ سکتا اس سے یہ مسئلہ بھی مستمت ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ پرندہ دے سکتے ہیں اس کے حوالے کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلے کیونکہ ان کا پرندہ تھا اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرندہ انہوں نے رکھا ہوا تھا تو پرندے کو اگر انسان رکھے اور اوپر پنجرے وغیرہ میں بند کرے لیکن خوراک وغیرہ اسے صحیح ڈالے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر خوراک وغیرہ نہ رکھے یا اسے تنگ کرے خوراک صحیح طرح نہ اسے دے سکے تو پھر اسے نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح یہ مسئلہ بھی مستمت کیا گیا ہے کہ مدینہ مرورہ کے اندر شکار کا جو مکہ مکرمہ کا میں تو شکار کرنا ہے لیکن مدینہ مرورہ کے حرم میں شکار کر سکتے ہیں اور انہوں, نے انہوں نے پرندہ رکھا ہوا تھا تو کوئی بھی پرندہ اس سے رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہے جو علوان اس حدیث سے مستمت فرمائے تیسری حدیث سے ابرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انکا تو بنا آپ بھی مذاق فرماتے ہیں فرمایا ہاں میں بھی مذاق کرتا ہوں مگر انی علاق اللہ حق میں مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو خلاف واقعہ چوتھی حدیث صحیح مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے آکا علیہ اس السلام سے سوال کیا کہ رسول اللہ مجھے کوئی سواری عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا ان ہاں میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا تو اسے کہا رسول اللہ ماں بے والا میں بچے سے اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں مجھے تو سواری چاہیے تو آپ نے فرمایا اللہ نوک ہر اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے تو ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے تو میں آپ کو جو بھی دوں گا وہ اٹھنے کا ہی بچہ ہوگا تو شخص اس شخص نے یہ سمجھا کہ چھوٹا بچہ مراد اور آخر اسلام سال مراد دی تھی کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا یعنی کوئی بھی اونٹوں کا اونٹنی کا ہی بچہ ہے ہر اونٹ, اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کو سمجھا نہیں تو یہ جملہ آپ نے بطور مذاق کے اکشا فرمایا بھائی اٹھنے کا بچہ میں آپ کو دوں گا مقصد یہ تھا بڑا اونٹ ہی تھا لیکن بڑا اونٹ بھی اونٹنے کا ہی بچہ ہوتا ہے اگلی حدیث بڑی دلچسپ ہے سید نان نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کا نام ظاہر تھا زا الف ہا اور را ظاہر ہمارے یہاں تو واحد ظاہر ایک اور لفظ ہے سے وا سے یہ زا سے ظاہر یہ ظاہر جو صحابی تھے ظاہر بن حرام ان کا نام تھا اور یہ دیہات میں جنگل میں رہتے تھے یہ جب دیہات سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو عقالیہ صلاح اسلام کی خدمت میں دیہات سے کچھ حدیے پیش فرمایا کرتے عقل السلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ جب یہ شخص واپس جاتے تو آپ بھی اپنی طرف سے کچھ ان کو پیش فرماتے اور یہ سنت ہے عقالیہ صلاح السلام کی کہ ہدیہ قبول فرما کے اگلے شخص کو اس کا بہتر بدلہ دینا آپ نے ایک موقع پر شاد فرمایا کہ ان ظاہر بادیتنا واران حاضر ہو کہ ظاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم اس کے لیے شہر ہیں یہ دیہات کی چیزیں ہمارے لیے آتے ہیں ہم شہر کی چیزیں ان کو دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دیہات ہے ہم ان کے لیے شہر ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ظاہر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے آخال حساب سے ہم تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو پیچھے سے ایسے ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھا اور پیچھے سے ایسے ان کو پکڑ لیے بطور مذاق جیسے انسان کوئی بھی آگے ہو پیچھے سے اس کی آگے بندہ آ کے ایسے کر لے اور اس کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ لے تو آپ نے پیچھے سے ان کو ایسے پکڑ لیا تو وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے اسے کہا من ہا جا کون ہے ارسلی مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ دو تو یہ ان کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا گندمی رنگ تھا تو انہوں نے تھوڑا سا دیکھا پیچھے ایسے ایسے مڑ کے تو پہچان گئے کہ علیہ فجعل لا آخالی سلات و بصدر فضال صلی اللہ علیہ جو انہوں نے دیکھا کہ علیہ کہلام ہے تو انہوں نے اپنا پشت کو پیٹھ کو اکالیہ السلط اسلام کے سینہ مبارک کے ساتھ لگا لیا کہ آپ پہچان گئے کہ اکالیہ السلام ہے تو آپ نے بطور مذاق کے ارشاد فرمایا میش تری حاضر میں اس غلام کو کون خریدے گا غلام نہیں تھے آزاد تھے لیکن آپ نے بطور مذاق کے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ادن و اللہ تجنی کا اللہ کی قسم آپ مجھے پائیں گے میں بڑا کھوٹا غلام ہوں آپ نے فرمایا کہ لاک عند اللہ لستا بے آپ اللہ کے یہاں کھوٹے نہیں ہیں انت عند اللہ غالن اللہ کے یہاں تمہاری بڑی قیمت ہے بہت قیمتی شر تو یہ آخر اسرات و اسلام نے بطور مذاق کے ان کے پیچھے سے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ سلام کو کون خریدے تو یہ آپ کی دل لگی بھی تھی حضاء صاحب اکرام کے ساتھ آپ کی محبت بھی تھی اور مذاق بھی تھا آخری حدیث امام ترمزی رحم اللہ نے نقل فرمائی فرماتے ہیں کہ ایک بڑیا شخص آقال اسلات السلام کے پاس ایک بڑی عورت اقال اصلاۃ السلام کے پاس آئی ان کا اللہ خلانی الجنت اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کرے انہوں نے کہا فلاں اسی کو نیت بیان فرمائی کن الجنت علیہ دخل عجوز جنت میں بڑیا نہیں جائے گی اب خیل اصلا السلام کی زبان اقدس سے بات نکلی ہے تو وہ سچی بات ہے اب عورت نے سمجھ لیا کہ اب تو ہم جنت میں نہیں جا سکتی تو گئی واپس مڑی اور رونے لگی آپ نے فرمایا اسے بتاؤ بھائی وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی جب جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کہتا ہے انا انشا نہ ہنا انشاء ہم نے ان عورتوں کو کنواریاں بنا دیا ہے نہ ہننا ابکارا وہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھا شخص بھی جب جنت میں جائے گا تو وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں ہوگا وہ جوانی کی عالم میں جوان ہو کر وہ جنت میں جائے چاہے دنیا میں اس کا انتقال سو سال کی عمر میں بھی ہو جب جنت میں وہ جائے گا تو وہ تین تیس سال کا جوان ہو تو یہ جملہ بھی یہاں بطور مذاق کے آپ نے ان کو ارشاد فرمایا تو ان تمام حادثیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ اکرام سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے تو انسان کو کبھی بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ شفقت بھی کرنی چاہیے ہنسی مذاق بھی کرنی چاہیے کبھی کبھار تاکہ وہ بے تکلف ہو کے ہر ضرورت اور ہر مسئلہ ہر سوال پوچھ سکیں انسان دعا اللہ پاکم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاع فرمائے سبحان ربک رب العزت وسلم علام السلیم و رحمۃ اللہ رب العالم